کر کے لوگ ایسے مند پر آتے ہیں جن رکھتے ہیں کاپ ہیں جو ہمارا آتے ہیں اس کے ہمارا سمجھا جائیں ہوئے کری ہوا اس کا حیرت سمجھیا اس کی سروس ایسا سروس کی ایسا جو رکھتا ہے جو سب سے ہے جس بدیش میں ہے وہ بالکل ہی شار ہے اس نے سامنے اکتر اس واپس کیا اگلستان میں اس بار دنیا میں سب سے بڑا ہارن کون بڑے سرمت اور یہ بات کری جو کہ بس جگہ پر دادا اپنے ساتھ بہت نہیں چاہتی باقی بھائی فل अपना तो राय अपना तो राय कर आप नए लोगों की जमेशियां है आप मजबूत बन जाए बस साफ होता है वो उनके लिए गुला होते हैं हम अपना लड़ी और जाने वस्तु को बुलाए चाहे पैदल घुटने पर है कपड़े चले مزدور ایک بات نہیں ہے اس کمرے کو بازو بنا رہے ہیں تو کیا کمرے کچھ ہونے چاہیے اور نہیں آنے والے کل بچا ہو جائے ہے ختنا کو لگڑا دے یادیں کر رہی ہے آپ نئے لوگوں میں جو نیچے ہوتی ہیں وہی اللہ ہے تھوڑوں والے بچوں کے اس بارے میں اگنا بار کے بارے میں ایس بات یہ ہے کہ اللہ پاک پہلے بات پر دسترشن کی ہم نے یہ لیا کہوانے میں جب ایسا مجھے گا کہ اللہ پاک کوئی ایسے معلوم میںر ہوا کہ آپ اس طرح جائیں سفر کریں گے آپ کو سب سے خرچہ چاہیے مذہب اور آپ جائیں گے جائے گا بہت گھر رکھتے ہیں وہاں آپ کو بات دینا ہمارے لوگوں میں ہوگا اور ساتھ ان کے پاس آپ رہیں گے ان کے ہاتھ آدم کے جس کو ساتھ دیا بچی کو خواہ رکھا سامان خبر میں کسی بھی لائی جہاں پر یہ بچی زندہ ہو کر پانی لگائی جس جگہ یہ واقعہ ہو گیا وہ جگہ ہماری خاص ہو گیا اسی لیے خبر کرتے جائے گئے کاٹ ہوئی مسلم ناموں کا میں گیا جاتا ہوں لڑ گئے دوسرا <سؤال> دام رہے مچھلی تلے ہوئی مچھلی اور روٹی جو ہندا ہوتی ہے دام ہوتا ہے پانی اور جو پانی جا رہے تھے اس سے شام ہو رہی ہے تو ہوا جو ہے میں ان کو یہ مچھلی جتنا ہوتا ہے پانی میں سمجھا بات بھوٹ بال کی خبر کیا تو کھانا بناؤ کھانا کھا لیتا اس کے منگل پر جو آرام کیا تھا ہم نے پچھلی جب آپ کا میں آپ کو بتاؤں گا کیا نام کپڑے شکار اور گورنمنٹ آ سکے تو گولسوں کی جاری کر رہے کام بات کریں چلے ان واپس آئے واپس آدمی ہیں لٹے ہوئی اور مقدموں کی جانچ نام ہے کوئی ملاقات نہیں ہے چاروڑے لگے پڑی ہوئی ہیں اور بتا دیجیے فار دینا جاتا ہوں ایسے لگ جاتا ہوں کہ نوازیوں اس طرح کے بعد میں آپ سے کوئی رائے کی باتیں سنبیش کی بات نہیں آپ میں چاہتے ہیں کہ میرے فادر شرط یہ ہوگی کہ میں جو کچھ کروں گا اس کے بارے میں آپ کی نے کہا تھا میںھ نہیں ہوا آگے دریا پہ کرنا تھا کسی کے پاس کون سی کس کے بارے میں بڑا علاج کام کیا کس نے دکھا دیا کرایہ بھی نہیں لیا کون رہا اچھا جی تو اس میں है کا ہوگا بڑے ہار گرام جو آپ کو ہر کرایہ بھی لیا تھوڑے آگے اور بھائی کشمیر تھوڑے نے کشتی کو توڑ کشتی کے جیسے کو توڑے اس نے زیادہ کیا تحریک نہیں کیا اس میں سے لوگ آپ کسی بھی توڑ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ اس پیچھے گئی میں نے کہا آگے چلے گئے بجٹ کا آیا وہاں دیکھا اس کو پکڑا گرمی سٹو تو قدر کر دی چل رہے کا آپ کیا کر دیا بڑے حق اور بڑے بجٹ کے کام قدر کر دیا آپ نے کیا دیکھیں آپ کو چیلنج کریں اس کے بعد اگر آپ سوال کیا نا پھر میں آپ کو پاس کر آگے چلے گئے نتیش پر جاتے ہیں آگے چلے گئے بستی میں گئے بستی جو ہماری تیاری کے حصوں کی تھی ان میں آنے والے مہمانوں کو کوئی کھانے پینے میں نہیں پیش پاپاؤں کا نبری ہوا انکاری کرتے کام کرمان بنے چلتے ہیں پاپا نئی ہوا رات گاری اور رات گوار کا صبح جاگے اور دیکھا دیوار ہے پرانی کے ہے گھرنے کے غریب ہے مسلسل کیا ہو تو دیوار میں ٹھیک کریں سارا دس بس کے دیوار کو دوبارہ کرنے کر کے کھڑا کر دیا اور مسلسل کر دیا کھانے کے تو انہوں نے نہیں کھڑا اور آپ ان کی دیوار ٹھیک کرنے نہ کھڑے چلو وہ کرتے ہی تھے جن سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بات کرو آپ والے میں بات نہیں کریں گے اللہ کی جانب سے بجے ہوئے ہوں ہمارے بندے ہاتھ بند میں آپ جانا چاہیے سیکھنا دے دکھاتے ہیں ان کے آپ کو شرط پوری ہو گئی آپ نے ہار بات کرا کریں گی اور بہتر آپ کو جائی ہو گئی اب ہم ہوتے ہیں باہر جانے سے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بار تھا بادشاہ میں کتنے تھا میں نے کسی کو توڑ دیا تھا کہ ڈار ہو جائے بات چاہیے رکھتے ہیں کام کیے تھے ان کو بچانے کے لیے کیا تھا اور بڑے ہوئے جو بدل کیا اس کے بعد آپ بیک لوگ تھے اور اس سے بڑے ہو بہت شروع دار بچانا تھا تو اس کو میں نے کبھی ابھی نہیں پاک ان کو میں ایک ان کو اللہ لڑکی دی اس کو یہ سے اسے رمشن اور میٹا اس دیوار کا مسئلہ اس کا تھا کہ یہ دیوار تھی یہ دو بچوں کی بدار نہیں دیتی میں بتا دیتا ہوں کر دیتا ہوں ایسا فضا خریدا ہوں وہ دیوار کی بات ہے دیوار کے بعد میں یہاں بول رہا وہ دو بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ہم دیوال صاحب نے ہلانا پہلے رقص کا باپ نئے گا تھا دیوار کے لیے ان کے خزانہ گایا ان کا خطرہ تھا باپ میں کا نئے آدمی اللہ صاحب نے اس بیٹی کے لیے آیا تو ہم نے بس کیا کہا ہم اس دیوار کو ٹھیک کریں تاکہ بڑے ہو کر بادل ہو کر خزانے کو صحیح حالت اس کے لیے تو یہ سونے سختی تھی جس کو نو لکھ لگی ہوئی تھی اور دنیا واقع خاندان کا خزانہ تھا یہ ہے کہ دنیا کے جار دن کے جو الگ سے وزیر ضرورت ہے ان کے زیادہ اور زیادہ پسند الگ ضرورت ہے یہ کوئی گزرت نصیحتیں تھیں جو بڑی کرامت تھی ان پر زندگی کو سوا لا کر کی بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی تھی دنیا کو بڑا کامیاب کیا جا سکتا تھا اور دوسرا ایک بڑی سن تھا تو آج کل چرچا کے لیے میں نے بیان کر دیا جس بات کو میں نے آج کے کہنے کے لیے منتقل کیا تو اور یہ بات کو میں بیان کروں گا اس سے پہلے تھوڑی بات کر لیتا ہوں کیسا پانچ سامان جو بھی ہے اور سندر بڑھ رہے کوئی بات کیوں ہو رہی ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے اس کو ہمارا اندر اسلام کے دن وہ باتیں باتیوں کی صدر اسام ایل تقمیر کے مائر موسر اظہار تصویر کے محتمہ مائر چلیے جمع کے مائک ہے لوگوں کو تقریب کرنا ہدایت کو پھیلانا لوگوں کو قربان کرنا لوگوں کو دیکھی بدلانا خدمت بدلنا یہ لوگ کام کریں ہے اور ہمیں تقریب کا علاج دکھایا اور کام کر سکتے ہیں لوگ کام کیے ہیں وہ قرآن ابو احمد ان کو میں اپنے علاقے سے نہیں کیا بلکہ اللہ کامرا اللہ کا سفر جگہ میں نے اس کو کیا ہے ظاہر میں یہ سرا رہا ہے کہ پورا کام ہے ناجائز ہے لیکن ہمارے جانے میں یہ دوسرے تناظر میں درست ہو جائے گا اور ناظر پہلو والا نظار ہوا ہے آپ یہ میں کشمیر کروں تعلیم کیا ہے اور میں نے کباب کو کابو کیا ہے اور اس کی سمجھتا ہے اس لیے آدمی کو مانتا ہے اور جو بہت زیادہ ویسے کر رہا ہے کیوں وہاں کی ضروری کیا ہے اس وقت میں دہیے گا اس کا ساتھ ہی کر سکتے تھے بعد لوگ ہیں گھر میں باتیں بات اگر آپ کو معلوم بول جائے تو جب آپ اس کو سکتے ہیں تو معلوم ہونے کا فائدہ کیا ہے اسی جمانے کا مجھے ذریعے سے واقعہ ہے کہ فسٹ سپٹمبر کو ہاتھ کی جا رہا ہے تو بولی مجھے نہیں چاہیے اس کا تھوڑا سا نہیں آنا ہے مجھے آنی چاہیے میں دوا بات کی سجاوٹ میں بولیا جاتا تو کیا ہونا تھا وہ آپ مجھے بات باتیں کرنے مردہ بڑوں کو کہہ رہا ہے کہ آج کل کھانے کے لیے بڑی جگہ ہے بڑی سنگتی ہے اسے گھوڑا ملے گا سات جانور کھانے کی کھائیں گے مردے دکھایا سے جھوٹ بولا وہ گھوڑا تو نہیں بولا ہے بڑے گا پھر کھائیں گے پینے گا مطلب میں نے بولا آج تو فون مرے گا بڑی خیریاں ہوں گی کھائیں گے مزے کریں گے آپ کو خود بھرنے والا اب کیا ہے غلط ہے فضے ہے الگ ہے خوشی اس کی ساتھی خوش میں اس کی پرکش کر لی خاندان میں تیرہ تک وزی بڑا نہ ہو تیرہ پسوں کا اس کی بنیادی بڑھ کر سکتی مزدور خاندان میں بڑا ہو اس کے خاندان میں تیرہ پسوں کا بڑھ سکتے اور تیس پچھلوں کا یہ بات خبر آئی ون سال بڑی ہوا ہے تیرہ پچھلوں کا بنیادی بڑھ اور تین پچھوں کا جو ہے یہ خاص طور پر میں آپ کا خاص ہے اپنے آداب حاصل کرنے کے لیے خالی حاصل کرنے کے لیے انہیں ویوسائے انہیں چیزوں کے پیچھے اللہ کے لیے اللہ کا طرح کے احساسات کو ہیں اور دنیا الالت... کے چیزوں کو اگر ہم راج اپنی زندگی کو دوست کر کے اپنے جان کو دوست کر کے اپنے ماں کو دوست کر, کر کے اللہ کے کاغذات دیتے ہیں تو ماں اپنے لیے پروٹکوں کو چھوڑو پھر اچھوں کا دے کرے گا ان پرائے گا ایک بار اپنے اپنے کا ایک بات ہے یہ ہو رہی ہے اس کیسے انتخاب ہو رہا ہے اور یہ جو ہے تو بڑا ہو رہا ہے اس کا سمندر آپ کا میں یہ بات میں اس بات کا کہ سات پنچ اور ضرور گیا ہاتھ کرنا آگے کھانے ضرور مل جائے یہ آدمی کا حقیقت ہے دوبارہ کیوں سکتا ہے دوسرے کے ساتھ بہت میرے میں بات بات میں اور یہ وہ کو یہ گاجے کہ بہت بچہ سب کو اس بات کی بات کے لیے نئے ہے اور میں کو میںکوں گا میں کوئی جانا تھا یہ خاندان کا دے دوں گا بڑی شکر ہوئے میں خاندان یہ ساری جو بچی مجھے زیادہ سے چاہے چلے گئے ہو اس کے پکڑنا ہے کہ گھر پکڑنا سب چیز کی بات ہے میں رہا ہو تمہارے لیے بھی کہنا چاہیے گھر آپ کی بات پر آدمی کو میرے ساتھ ہے وہاں پہ آپ کے رکھنے والے کو نمک ہوئے آپ کو نہیں ہے ہم آپ اپنا من اپنا مطلب آپ اچھے ہوئے کام کرے اور وہ ایمان مارک بھی ہو تو ہم اس کو دور ضرور دور حیات کری سے اور دنیا میں بتانا آئے بڑا بچے والے تو ہم آسمان بچے برتنوں کے دروازے کو اور انہیں سالوں کے بارے میں بنایا में ہے بلند ہی بتانا آئے اور بھاؤ کو ملے اور کئی بھاؤ ملے اور جہاں برکتوں کے سوالوں کا رہا ہے وہاں چیزوں کے سوالوں کو پہلے تو خدے نہیں آتا کہ گاہ کریں ان پر چیزوں کے دوارے ہوتے ہیں مارک دورت ساتھ بہت ہوگا لیکن آپ کے پاس آپ نہیں ہے سب سکے نہیں ہوئی چیزیں لی ہوئی ہیں کوئی کچھ نہیں ہے اب وقت کو شکتی ہتھیار کے سوا پڑے گئے اور اس کے لیے سرکو کے ساتھ سواب کرے گی پڑکاری اثر ہو چکے ہیں اور آپس میں پاؤں یوزوں والوں کے پاس چولیاں ہوتی ہیں سارے سامان ہوتے ہیں ان کے کائیں نہیں ہوتے ہیں پریشانی پریشانی یا تو سامان جیلیں نہیں ہوتی ہیں لیکن زندگی بنی ہوئی کو باشا زندگی بنا رہے ہیں چاہے بدار بنا رہے زمین بنی ہوگی آپ کی یہ بن سکتا ہوگی اور سارے سامان لے کے نیچ نہیں آئے گی اچھے کھانے کے سارے سامان دھوپ بھی لگے گی اچھے کھانے کے سارے سامان فائل کا کے پڑے گی بات چوبری کے سوال ہے کہ ہم ہر بار اپنی زندگی پر اپنے آواز اپنے حالات پر نظر وقت اور نگرانی ایک نہیں ایسا تھا کے اچھا بات روشنی میں کوئی ڈاک اور کوئی کمی آتے ہو اور جب کمی تھا ایک سردار بنا ان کا حل اس کا حل کیا ہے اور ہم کو بتائے सौ बार करें जन में सौ बार करें सौ बार सब करे सौ बार दिशा मत है पैसा बंदोर रहना था ज्यादा सबसे बड़ी जानको ये अपनी स्थिति तो नहीं पड़ता है اور بات کرنے آپ کو اللہ دوبارہ